وكفاو والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفان أما بعد فأعذ بالله التميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم قيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة سيدة الله العظيم میں قسم کھاتا ہوں یوم القیامہ کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس الاواما کی انسان جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس چیز کی عظمت کی وجہ سے کھاتا ہے لیکن رب الزد جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں کھاتا اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر اور کوئی چیز عظیم نہیں اس کے تقدس کی وجہ سے نہیں کھاتا اس کی قسم اللہ سے برکر کوئی مقدس چیز نہیں بلکہ اللہ اس کو بطور گواہ ایز این ایویڈنس کوٹ کرتا ہے گواہ کے طور پر کسی چیز کو لاتا ہے اس لیے اس چیز کی قسم کھاتے ہیں اور کسم گواہی ہوتی اسی لیے کہا گیا کہ مومن کو صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے حلفلف بلّ اگر قسم کھائے تو اللہ کی کھا اولاسمت خاموش ہے باقی ساری قسمیں لغو تو بحث اس پر چل رہی تھی کہ قیامت کا دن نہیں کوئی حساب کتاب نہیں ہونا ہم نے اس کے کھڑا نہیں ہونا کوئی محاسبہ نہیں ہونا تو اللہ نے فرمایا لا ایسی بات نہیں اور اس کے لیے بطور گواہ میں لاتا ہوں یوم القیامہ کو یوم قیامت ہی اس چیز کا گواہ کافی ہے کہ قیامت آنی اس کا جو کنسپٹ ہے ڈے آف دی ججمنٹ کا جو کنسپٹ ہے وہ خود گواہ ہے کہ قیامت آنی ہے آنی چاہیے میں نے پچھلے جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ قیامت آئے اس لیے کہ بہت سے ظلم ہیں بہت سی بے انصافیاں ہیں اور ان ظالموں سے اور ان بے انصافوں سے دنیا میں کوئی بدلہ نہیں لیتا نہ لے سکتا تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یوم القیامہ ہونا چاہیے ایک تو یہ گواہ ہے دوسرا نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس جمیر یہ گواہ ہے کہ قیامت ہونی چاہیے یہ کیوں گواہ ہے یہ کیوں شاہد ہے یہ نیکی اور بدی کی بحث تب سے نہیں ہے جب سے اسلام آیا ہے بلکہ جب سے انسان آیا ہے اس دنیا پر تب سے نیکی اور بدی کی بحث چل رہی ہے اور کسی مذہب میں بھی جھوٹ بولنا سواب نہیں گناہ ہے وہ ہندوائزم ہو وہ بدھزم ہو وہ کرشچینٹی ہو وہ یہودیت ہو کسی مذہب کسی فرقے کے اندر جھوٹ بولنا سواب نہیں گناہ ہے تفریح شدہ سواب یہ ہے کہ آدمی سچ بولے اور فلاسفا کے اندر بھی نیکی اور بدی پڑھائی جاتی ہے ہائر لیول پر یونیورسٹیوں کے اندر نیکی اور بدی پر بحث ہوتی سین اینڈ رجو یہ کیا ہے اس لیے کہ یہ صرف مسلمان کے اندر گناہ اور نیکی کا شعور نہیں ہے ہر انسان کے اندر تو یہ کیا ہے کیوں ہے جبکہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا پھر یہ کیوں ہے نیکی کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا بلکہ الٹ نکلتا ہے اور بدھی کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا بلکہ الٹ نکلتا ہے اگر نکلے بھی چور کو سزا نہیں ملتی ملک وزیر اعظم بن جاتا ہے تو یہ سن اینڈ بچو یہ کیا ہے نیکی اور بدھی کیا ہے خلاس نے جس کی توجہ کی وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کے مقصد آپ, کے منز, آپ کی منزل جو ہے آپ کا جو ہدف ہے ٹارگٹ اس کو اچیو کر لے یا اس کی طرف قدم بڑھائے یا وچ از سروس ایبل مددگار ثابت ہو آپ کو اپنا مقصد پانے میں دیٹ از وتو نیکی وہ کام ہے جو آپ کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں جو آپ کی مدد کرے وہ نیکی ہے جو اس مقصد سے آپ کو دور کرے وہ گناہ ہے بات آگے ٹارگیٹ پہ وہ ہدف کیا ہے وہ منزل کیا ہے اگر تو منزل ہے دنیا کی دولت اکٹھی کرنا ہو تو زکاط دینا ایک گناہ ہے اس لیے کہ وہ اس مقصد سے دور کرتا ہے کم کرتا ہے پیسہ سود لینا سواد ہے اس لیے کہ وہ زیادہ کرتا ہے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ سود مت کھاؤ زکات دو لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں مقصد کیا ہے جات آ رہا ہے ایک آدمی ہے جا رہا ہے لندن دبئی کی فلائٹ کا اعلان ہوتا ہے ہم پکڑ پکڑ کے سیٹ نوٹ کو شروع کر دیں بھائی صاحب جہاز جا رہا ہے اٹھو اس کی منزل اور بھائی پہلے یہ دیکھو وہ کرنا کیا چاہتا ہے اگر وہ دنیا کمانا چاہتا ہے فراڈ دھوکھا بازی کرز لے کر رائٹ آپ کروا لینا یہ نیکیاں ہیں اس لیے کہ یہ ساری سروس ایبل ہیں خدمت کر رہی ہوں اس کو مقصد پانے میں دنیا کٹھی کرنے میں ٹاپ ٹین میں آنے میں وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہا کہ یہ ہے محک ہے یہاں سب کا ساتھی امام ہے یہ حرم نہیں ہے شیخ جی یہاں پارسائی حرام ہے الگ الگ جگہ مجھے اگر دیندار جو ہے وہ ریسپیکٹ دیتے ہیں دین کی نسبت سے تو میں چاہوں کہ شرابی بھی اسی طرح کریں گے تو یہ نہیں وہ تو اپنے ساتھی کو دیں گے نا اور کیا امام وہ ہے مقصد کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ جب بھی جہاز ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کا پروگرام اس کو فیڈ کیا جاتا ہے جس جگہ بھی وہ جاتا ہے باقاعدہ اسے بتایا جاتا ہے کہ اتنی ڈگری پہ تم جاؤ گے اتنا سفر کرنے کے بعد فلاں جزیرہ آئے گا پھر اس کے بعد فلاں شہر ہے اتنی ڈگری پر اگر وہ رستے پہ جا رہا ہے صحیح رفتار سے جا رہا ہے صحیح منزل کی طرف جا رہا ہے صحیح ڈگری پہ جا رہا ہے تو وہ جزیرہ آئے گا تو باقاعدہ ٹک کرے گا کہ ہاں ہم اپنی منزل پر اس سے دائیں بائیں نکلے گا تو انڈیکیٹر دے گا انڈیکیشن اس کی آئے گی کہ بھائی تم جا پا رہے ہو وہ جو منزل تم نے مجھے فیڈ کیا تم اس منزل کی طرف نہیں جا رہے اس لیے کہ وہ نشانیاں کوئی نہیں ہیں جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے ہوش و حواس کے ساتھ اقل و شعور کے ساتھ تو وہ اپنے ضمیر کو ایک منزل دیتا ہے ہم نے کوئی نہیں دی ہمارا زمیر سینس آف ڈائریکشن کوئی نہیں رکھتا ٹوٹلی اسٹینڈ بائی ہے اگر دیں تو قبول کرتا ہے اگر قبول نہ کرے تو اللہ اس کا تقاضا ہی نہ کرے جب کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے ہم تو پڑے پڑھائے نکلے نا ہوش بھی نہیں تھے تو مسلمانی ہو گئی مسلمان ہو گئے ہم پکے ٹھکے ہم صرف مسلمانی والے مسلمان ہیں اس لیے مسلمان ہیں کہ ہماری مسلمانی ہوئی جب کوئی آدمی کہتا لا اس لا کے باہر میں ہے پنہا موتی الا اللہ اللہ کا ہر چیز کی نفی ہر منزل کی نفی ہر مقصد کی نفی لا کا مطلب یہ ہے ہم نے لا ہی نہیں کیا تین سو ساٹھ ہمارے دلوں میں اور اسی پہ کوٹ پہ کوٹ چلتے چلے جا رہے ہیں جو پینٹر ہے اسے پوچھیں آپ پہلا جو ہے وہ اسکریپر سے ہٹانا پڑتا ہے پرانا رنگ ہٹانا پڑتا ہے پہلے لا کرنی پڑتی ہے پھر پینٹ جم کر ہوتا ہے اس لیے پہلے لا ہے ہر چیز کی نقلی اس سے پہلے جو بھی تمہارا مقصد تھا اسے ڈیلیٹ کر دو اسے اگنور کر دو اسے صاف کر دو نئے سرے سے اپنے ضمیر کو ایک مقصد دو وہ کیا ہے اللہ یزداں بکمندا ور احمد مردانہ اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرا مقصد دو اس کو بنی اسرائیل کی طرح صحرائے تیل میں بھٹک رہے اور بھٹکتے بھٹکتے مر جاتے روٹی کھا لیتے ہو بڑا کمال کی ہے گائے بھینس چڑیا کوا کتا خنزیر سارے کھاتے ہیں بچے بھی دیتے ہیں گھر بھی بناتے مقصد دوست اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کلمہ پڑھو اس نیت سے پڑھو اس خوشنودی کے لیے پھر جو بھی مشکلیں آئیں تو پرکاش کرو جھیلو نفس لوامہ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار وہ مقصد ہے جو آپ نے اس کو فید کیا ہے کمپیوٹر جو دلیل دیتا ہے پائلٹ کو وہ یہ دیتا ہے کہ جو نے مجھے فیڈ کی تھی منزل تو اس طرف نہیں جا رہا ہے. یا نے منزل غلط فیڈ کی تھی مجھے یا تو جا غلط سے مت رہا ہے غلطی کوئی ہوئی ہے تو. یہ ہے نفس لواما ٹوکنے والا انڈیکیشن دینے والا نفس میاں مجھے منزل دی تھی رضا رب کی جس طرف بڑھ رہے ہو یہ رب کی ناراضگی کا رستہ ہے سمت غلط ہو گئی ہے یا, یا مجھے غلط فیڈ کیا تو نے رضایا رب تیرا مقصد نہیں تھا رب کی ناراضگی تیرا مقصد سوچ مجھے غلط فیڈ کیا تھا یا جا غلط سیمت میرا ہے یہ ہے نفس للامت کرنے والا نفس ہمارے نفس کے پاس وہ چیز ہے ہی کوئی نہیں اس لیے کہ ہم بلا مقصد مسلمان کوئی مقصد نہیں کوئی ہدف نہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اسے چند کام کرتے ہم نے دیکھا ہے وہ کام ہم بھی کر رہے ہیں ان کاموں کا نتیجہ جو ہونا چاہیے وہ اس لیے نکل ہی نہیں رہا ان نمازوں کا ان ہمارے حجوں کا ان ہمارے روزوں کا کوئی اثر ہماری تجارت پر کوئی نہیں ہماری سوشل ڈیلنگ کے ساتھ کوئی نہیں ہمارے پڑوسی پن کے ساتھ کوئی نہیں اس لیے کہ ہم نے منزل کوئی نہیں چنی ہم اس لیے زندہ ہیں کہ رب نے زندہ رکھا ہوا ہے سانس لے رہے ہیں ہم رزق لکھا ہوا ہے کھا رہے ہیں ہم لیکن ہوگا کیا ہمیں یہ سانسیں یہ رزق یہ اکسیجن یہ زندگی کسی نے اپنے کام کے لیے دی تھی ہم وہ کام کریں تو نہ سہولتیں ساری استعمال کرتے رہیں حساب ہوگا یا نہیں ہوگا اس لیے اشار اسلام نے فرمایا کہ رب کا نافرمان جو ہے وہ چور ہے وہ جو لکما کھاتا ہے وہ بھی چوری کرتا ہے جو سانس لیتا ہے وہ بھی چوری کرتا ہے یہ کہ جب وہ اس کا نافرمان ہے تو اسے اس کی آکسیجن استعمال نہیں کرنی چاہیے یہ کرپشن ہے ایک آدمی ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے تو وزیر اعظم ہاؤس اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے گاڑی استعمال نہیں کرنی چاہیے یہ ساری سہولتیں رب کے نائب کے لیے تھی تم تو نائب بنے ہی نہیں زیادہ حساب دینا پڑے ٹھنڈے پانی کا بھی حساب دینا پڑے تو مقصد جس کو لے کر ضمیر جھگڑتا ہے روکتا ہے میں تو میں کہتا ہوں تمہاری منزل کھوپی ہو رہی ہے بھائی اگر میں نے سچ بولا گردن کٹ جائے گی ایسا کوئی بات نہیں مجھے جو ت نے مقصد دیا تھا تو اس مقصد کے بالکل قریب چلا جائے کسن کٹ جائے گی نا تو پھس دو ربا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا انہوں نے اپنے ضمیر کو منزل دی تھی نا رب کی رضا تھی ربی اللہ خان اللہ راضی ہو گیا لگتا ہے تو مو سے نکلتا ہے صرف تو ربد القعبہ ربدال کابا کی قسم میں منزل پر پہنچا اتنا نقصان ہو جائے گا کہتا ہے، کوئی بات نہیں اتنے پیسے لگیں گے تو منزل قریب آ جائے گی تھی رب کی رضا لگو پتا چلتا ہے رب نے ادھار مانگا ہے دوڑتا ہے بات دوڑتا ہے حضرت ابھی دہدا رضی اللہ تعالی دہرہا کا وہ کنواں جہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلولا کیا کرتے تھے اور اس کا پانی پیا کرتے تھے اور کھجوریں کھایا کرتے تھے اس باغ چھ سو یا نو سو کھجوروں کا وہ درخت وہ باغ اور اس کے اندر پھر وہ کنواں پانی کا اور پھر حضور کا وہاں آرام کرنا وہ دوڑتا را کے کہتا حضور میں نے سنا کہ اللہ نے ادھار مانگا ہے آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے قرض مانگا ہے تم سے اس لیے کہ تمہارے ہی اوپر خرچ کرے تمہارے ہی اوپر خرچ کرے اس کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی وہ اپنی اپنی رحمت کی وجہ سے ایک سے قرض لے کر دوسرے کو دے دیتا ہے اسے ضرورت فرمایا حضور ہاتھ آگے بڑھائیے میں نے اپنا وہ بیرہ کنویں والا باغ اللہ کو دے دیا آپ نے فرمایا کم من عش کدا و دارہ سیاحی دہدا کتنے ہی بہترین محلات کم من انداخ کتنے ہی بہترین باغات لدے ہوئے کھجوروں سے ودارہ اور فرنشڈ محلات سجے سجائے لے ابھی دس ابھی دس کے ہو گئے ایمان تھا کوئی منزل دی ہوئی تھی پتہ چلا قریب گئے بھاری منزل کوئی نہیں ہے ہم نے ضمیر کو کلمہ فی ہی نہیں کیا ہے. وہ جو کہا جاتا نا جس نے سدکے دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں جائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ضمیر کو دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول جسٹ لرمس منہ سے پڑھتا تھا تو عبداللہ ابن ابئی بھی پڑھتا تھا اس کے کلمے میں تجویز کی کوئی کمی تھی کیا کمی تھی عبداللہ ابن ابئی کے کلمے میں پہلی ساخت میں نماز پڑھا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو لمبا دھنگا تھا تو کھڑا ہو جاتا تو حضور سے کہتا تھا تھک دیں گے آپ میرے شانے کا جو ہے وہ سہارا لے کر پکڑ کے آپ باتیں اور کہتا تھا لوگوں ان کی بات سنو اللہ کی قسم یہ اللہ کے رسول ہیں خزاجہ عقل مناسب نہ کالو نشد کالا رسول اللہ حالت کیوں جنازہ کس نے پڑھایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کیا بنا نبی کا کرتا قبر میں رکھا کس نے مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لحا مبارک اس کے بدن پر تھوک کر اس کو ملا اس کے بدن پر اللہ نے فرمایا استغفر طرح پھر لہلا دستک پھر ان تستغفر پھر لوں سے اللہ نمبر رو تک اس کے کلمے میں کیا کمی تھی عمل کی کمی تھی اس نے کلمے کو ڈائریکشن کوئی نہیں دی تھی وہ صدقے دل والا لا الہ الا اللہ صدقے دل سے مراد یہ نہیں کہ لا پہ تھوڑی سی مد کرے وہ اللہ کے لام جا پہ موٹا کرے وہ صدقے دل اس کو نہیں کہتے صدقے دل کوئی اور چیز اپنے ضمیر کو کوئی ہتھیار دے کہتے ہیں میں فلاں کام نیکی ہے کیوں نیکی ہے جبکہ اس کے اس دنیا میں جوتے پڑتے وہ تو ہے اگر آپ کی تو منزل نہیں بھائی فلاں آم گناہ ہے بھائی کیوں گنا ہے جبکہ اس کا انعام ملتا ہے اینڈ کے لحاظ سے انجام کے لحاظ سے اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے یہ اچھا نہیں اور نیکی انجام کے لحاظ سے اچھی ہے یہ ہے وہ انجام کیا ہے لا سے میا قیام یا تو دنیا میں انجام دکھاؤ ورنہ قیامت کا ایمان لاؤ ایک آدمی ہے دو اکاؤنٹنٹ ایک ادارے ایک بیس تیس چالیس ہزار یا لاکھ کا غبن کر جاتا ہے دوسرا نہیں کرتا بتائیے جس نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا بیٹی اس کی جوان ہے گھر بیٹھی ہوئی دے کوئی نہیں ہے مکان خستہ یا کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے مکروز ہے اتنی مشکلات کے باوجود وہ غبن کیوں نہیں کرتا یہ اچھی بات نہیں ہے بھائی کیوں اچھی نہیں ہے اچھی کیوں نہیں ہے اس کی وجہ سے تمہاری کوٹھی بن جائے گی سارے قرضے اتر جائیں گے بڑے بڑے رشتے آئیں گے تمہاری بیٹی کے لیے پھر اچھی کیوں نہیں ہے لامحالہ بات پہنچتی ہے مرنے کے بعد کی زندگی اس زندگی کے لیے اچھی نہیں ہے ایک ساتھ تو یہاں کسی ادارے میں اکاؤنٹنٹ تھے ان کو قیامت پر ان کا ایمان نہیں تھا میں نے یہی سوال ان کو بھیجا تھا ان کا ساتھ ہی میں پوچھے تم کرپشن کیوں نہیں کرتے جبکہ قانون کا ڈر بھی کوئی نہ ہو جو تمہارے اوپر بیٹھا وہ تم سے زیادہ کھائے ہوئے اور جو اس سے اوپر بیٹھا وہ اس سے زیادہ کھائے ہوئے اور جو سب سے اوپر بیٹھا ہو وہ سب سے زیادہ کھائے ہوئے ہے تمہیں تو قانون کا بھی کوئی ڈر نہیں پھر کیوں نہیں کرتے تمہارے ضمیر کو قیامت کا ڈر ہے تمہیں نہیں تمہارے شعور کو کوئی نہیں ہے تمہارے ناشور کو ہے تمہارے سب کانشس کو ہے تمہارے کانشس کو کوئی نہیں ہے دبائے بیٹھے ہو بل یوری تم انسان ہو امام انسان بھیت بنتا ہے آپ دیکھیے کوئی آدمی ہے وہ یہاں چھ مہینے دو دن کے بعد آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ قانون یہ ہے کہ چھ مہینے کے بعد یہاں کو انٹر نہیں ہو سکتا آپ اسے وہاں کراچی ایئرپورٹ پر بھی سمجھاتے ہیں اسلام آباد پشاور لاہور ایئرپورٹ بھی سمجھاتے ہیں بھائی تمہیں کوئی اندر نہیں جانے دے مت جاؤ تمہارا کرایہ بھی ضائع جائے گا وہ آپ کی بات سنتا ہے بڑے خوشی و خشو سے اور بورڈنگ کارڈ لے کر جہاز میں بیٹھتے آپ کی نفی بھی نہیں کرتا کہ بات تیری سستی ہے کہ چھ مہینے کے بعد کسی کو نہیں جانے دیتے لیکن میرار باب ایئرپورٹ پر آیا ہوا وہ بات آپ کو نہیں بتاتا ہے. اس لیے اس نے بندوبست کیا ہوا ہے پتہ اس کو بھی ہے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ بھائی نماز پڑھا کرو فلاں کیا کرو اس سے یہ ہوگا پتہ اسے بھی ہے پکڑ ہوگی لیکن وہ کہتا میرا باب وہاں قیامت والے دن آیا ہوا ہوگا پیر صاحب مجھے بچا کے لے جائیں گے آپ وہ کبھی نہیں پڑھے جتنے بے عمل یہ آشکام رسول ہوتے ہیں نا نام نہاد جی ٹو سے در موڑ کر آتے جب اس کی ناپیں پڑنے آتے پتا نہیں ہمارے وہاں یہاں وہ محل اتارنے والا پتھر نہیں ہوتا میں تو کہتا ہوں اس کے رگڑ سے رگڑ کے آتے اس کے ساتھ جڑ بھی نہیں چھوٹے بالوں ان کی اکثریت نائنٹی نائن پوائنٹ نائن اور بے عملی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جمعے والے دن بیٹھ کے تین تین فلمیں دیکھ کے اٹھتے ہیں یہاں جب آتے ہیں تو دیکھنے والی ہوتی چیزیں بس یہ تو کوئی پہنچ جائے گا وا بندوبست ہوا آپ لاکھ سمجھائیں نزی نہیں کریں گے آپ کی بات کی باتیں تم ساری مولوی سچی کرتے ہو تم اگلی بات کا تمہیں کوئی نہیں نا پتا وہاں ہمارے دستگیر کا ہاتھ پہنچا ہوا ہوگا وہ ہماری دستگیری کرے گا ان کے جبے تلے نکل جائیں گے ان کے جھنڈے تلے نکل جائیں گے تو یہاں بھی دکے کا رہے ہو وہاں بھی تمہارا یہی اثر ہوگا عشق نبی عشق کیا ہے عشق فارسی کا لفظ ہے عربی کا نہیں ہے عربی میں صرف محبت ہوتی ہے وزیرا منو اشد محبت لا یو حب وہ اس سے پیار کریں گے وہ ان سے پیار کرے جو اس سے محبت کریں گے وہ ان سے محبت کریں گے اب منہ دئی ہے محبت عربی کا لفظ ہے عشق فارسی کا لفظ ہے عشق اچھا لفظ نہیں ہے عشق ہمیشہ ایک جنس کو دوسری جنس سے ہوتا ہے مرد کو عورت سے ہوتا ہے عورت کو مرد سے ہوتا ہے مرد کو مرد سے یورپ کے اندر ہوتا ہو ہیموسیکچل جو ہیں ان کے یہاں عشق کا لفظ انتہائی گندا لفظ ہے کوئی غلط لفظ ہے یہ فارسی نے ہمیں بہت سی چیزیں غلط تھیں اور ہماری اکثر بیماریاں وہاں فارسی والوں ہی سے آئی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ ابن عبائی کے کو اس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے عمل میں تضاد تھا مناسب گنا گیا اور شیطان سے زیادہ سزا ملے گی عبداللہ ابن عبائی قرآن حکیم اور ذخیرہ ہائے احادیث اور پچھلی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں کہیں ہی بھی شیطان کو منافق اللہ نے نہیں کہا کان الکافرین کافر ہے منافق نہیں ہے اس نے کہا رب کی مکالبت کرنی ہے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا اب حتا تیری عزت کی قسم لم اجماعین میں انسانوں کو اغوا کرنے کی گمراہ کرنے کی کوشش کروں ایک عبادہ کا ہو مخلصین کچھ خاص بندے تو چن لے اور بچا لے میرے ہاتھوں سے تو بچا لے ولاجی جو اکثر عام شاہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار میں لگا ہوا ہے عام سے بھی نہیں ڈرتا ہمارا ایمان بھی لگایا اس کا ایمان بھی شہادہ ہے ہم نے جبرائیل نہیں دیکھا اس نے جبرائیل کو تھبز بھرا ہوا ہے درخت دیا ہوا ہے کمیٹڈ ہے رب کی مخالفت میں ہی ہے لیکن کمیٹڈ ہے ایمرجنسی میں چائی ہوئی ہے اس نے کائنات کے اندر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ خضر بھی بے دستوں پا الیس بھی بے دستوں پا میرے فتنے یم بہ یم دریا بہ دریا جھو در بجو, بجو میں نے مرجنسی مختلف قرآن کتنی جگہ بھرا ہوا بتا چاہتا ہوں مناسب نہیں ابلا دشمن ہے تمہارا میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح بھائی کسی بڑے آدمی کی مخالفت بھی آدمی کی بڑائی کے لیے اہم چیز ہوتی زیرعظم کے مقابلے میں کوئی معمولی سا آدمی کھڑا ہو جائے کوئی موتی اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو اس کی بڑی انسلٹ ہو چاہے وہ ہار بھی جا اسے پتا میں نے ہارنا ہے لیکن اس کے مخالفوں میں نام تو اس کا آئے گا نا میرا نام تو اللہ کے مخالفوں میں ہے نا میں کھٹکتا ہوں دلے یز میں کانٹے کی طرح کومیٹڈ ہے اپنے مشن کے ساتھ کیا کیا ٹھکرایا اس نے آنکھوں سے دیکھ کر ٹھکرایا لہذا وہ کافر ہے منافق نہیں ہے ان نل منافع کی ہے سدر کے آگ کے سب سے لوگ درجے میں منافق ہوں کیوں منافق ہے وہ صدام اس کے آپ جا رہے اس کے مخالف جا رہا ہے لازا منافق ہے منافق کس کو کہتے ہیں جس کی دو منزلیں نافقہ کہتے ہیں گوہ کو نافقہ کیوں وہ اپنے بل کے دو دروازے رکھتی ہے ایک طرف سے کتا ہے تو دوسری طرف سے نکل جائے اس لیے اس کو کہتے ہیں نافک اپنے گھر کی دو ڈائریکشن رکھنے والی نفک کس کو کہتے ہیں جس رنگ کے دو منہ اس کو کہتے ہیں نفک دو منہ والی دو منہ آدمی ڈبل پرسنالٹی منزل لوگوں کو بتا رہا جنت کی طرف جاؤ جا رہا ہے جہنم کی طرف لوگوں کو بتا رہا ہوں کراچی جا رہا ہوں گاڑی پشاور والی پر بیٹھا ہوا ہے منافق دو مو دو پرپز دو منزلیں رکھنے والا ان جی قالوا ربنا اللہ سن سکام جنہوں نے کہہ دیا ہماری منزل اللہ ہے ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے جم گئے گرمی ہے سردی ہے پھر باساہ و درا تنگی ہے تکلیف ہے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں یا گالیاں کھائی ہیں دندان شہید ہوئے ہیں یا قید کیا گئے وہ اس کی منزل ایک ہی ہے چاہے تم لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دو اللہ کی قسم یہ مقصد پورا ہو کر رہے گا یا محمد کی جان چلی جائے گی سب اللہ یہ ہو کمٹمنٹ منزل ایک ایک آدمی گھر سے چلتا ہے اس کی منزل یہ ہوتی ہے کہ میں نے دبئی جانا ہے لے دیا جانا ہے اب تو دبئی بھی دبئی نہیں رہی کسی زمانے میں بہت گرمی ہوتی تھی اسے پتا ہے میں دبئی جا رہا ہوں وہاں گرمی بھی ہو لیکن اس نے ایک اہم چنا ایک منزل چن لی یہاں جدائی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اسے اور بھی پابندیاں ہیں گرمی بھی ہے لیکن لگا ہوا اپنی دھن ہم نے منزل کیا چنی ہے کبھی بیٹھیں سوچیں کہاں جانا چاہتے ہو یہ کہ اب بھی گاڑی تبدیل کرنے کا وقت ہے منزل کا تعین کرو گاڑی کی سمت دیکھو ڈرائیور ہو تو خود ہی بدلی کر لو سواری ہو تو اتر جاؤ دوسری پکڑ ما ملم یغرغر جب تک گر نہیں نہ ہوتا جان آ کے پھنستی نہیں ہے تمہاری ہنسڑی میں تمہارے پاس وقت ہے منزل کا تعین کر لو چاہے ایک قدم چلو منزل درست کر لو پروتگار کر جس آدمی نے توبہ کی کیا وہ ایسے بھی صحابہ ایک نماز نہیں پڑھی شہید ہو گئے منزل کا تعین کیا شہید ہو گئے ایک نماز نہیں پڑی ایک روزہ نہیں رکھا ایک حج نہیں کیا ڈائریکٹ فلائٹ مل گئی منزل کا تعین بہت ضروری ہے ہم بھاگ رہے من ساٹھ ہزار میل فی گھنٹہ اس وقت جس جہاز پر محنت ہو رہی ہے ڈیزائن کیا جا رہا ہے بلین ڈالر اس کے ڈیزائن پر رکھ رہے ہیں اور کتنی رفتار ہوگی اس کی دو ہزار کلو میٹر ایک گھنٹہ کام کاج سے تیز ہوگا سارے یوروپین ملک مل کے بنا رہے ہیں اس کو اور آپ کتنی رفتار سے جا رہے ہیں ساٹھ ہزار میل ایک گھنٹہ کس طرف اور خفرات منسفر انار جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھے میں جا رہے ہو یہ رات اور دن سیڑھی ہیں اتر رہے ہو کسی وقت وہ آخری سیڑھی ہوگی دن کی ہوگی یا رات کی ہوگی رات کی ہے تو صبح کا سورج نے نہیں دیکھ پاتا اور دن کی ہے تو ہو سکتا ہے اگلی نماز تیرے مقدر میں نہ ہو کیا کہا گیا کہ ہر نماز آخری سمجھ کر پڑھو سارے گپلے سارے پارے اسی نماز میں درست کروانے کی کوشش کر لو رب کے دربار میں آئے پتہ نہیں اگلی حاضری ہوگی یا نہیں بائیں طرف جہنم سمجھو دائیں طرف جنت سمجھو سامنے تمہارا رب اور پیچھے ابراہیل کھڑا بس رب کے اشارے کا منتظر ہے دیر نہیں لگے گی آخری نماز سمجھ کے پڑھو میں نے جتنے گنا کیے اسی میں بخشانے پتا نہیں پھر آنا ہو رہا کے سامنے نہ تو منزل کا جو منگل کا چاہیے اکیلے بیٹھے کافی پینسل لیں آپ بہت ضروری ہے اور طے کریں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اپنی غلطیاں گنی تو جائے گی ہا سبو کب لان تو ہا تیرا محاسبہ تو ہونا ہے ایک تو یہ ہے کہ اندر بیٹھ کے خود کاپی پینشن لے کے کر لے تو جہاں غلطیاں ہیں وہاں اپنے رب سے جسے ہے نا کہ عدالت سے باہر معاملہ ختم کرنے کے ٹیک کر کے عدالت سے بار اتنا کے ساتھ معاملہ مک ختم کر لو یہی پہ انہیں معاف کروا لو خود اپنا محاسبہ کر لو خود اپنا آڈیٹ کر لو ورنہ عدالت میں تو محاسبہ ہونا ہی ساری دنیا کے سامنے ہو گئے سارے دیکھ رہے ہوں ہا سب کب لگا اپنا حساب کرو اس سے پہلے کے اس پر مور لگ جائے درستگیاں کر لو وہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے نا ایک دفعہ نظر مارتا آدمی اس سے پہلے کے سائن کروائے جائیں اور وہ آفیشیل بنے اس سے پہلے کے تیرا نام آفیشل بنے اور اسے سر مہر کر دیا جائے سیل کر دیا جائے اس سیل کرنے سے پہلے اب بھی تم اگر غلطیاں اپنیاں صاف کرنا چاہو تو تمہارے پاس تک پا منزل کا تعین کرو کس طرف جانا ہے اس کے بعد دیکھو ہر قدم جب اٹھاؤ تو سوچو کہ وہ جو میری منزل ہے یہ قدم کہیں وہ منزل کھوٹی تو نہیں کر دے گا یا یہ قدم اس کے نزدیک کرے گا جب تک آپ منزل کا تعین نہیں کریں گے آپ کا ضمیر ایکٹیو نہیں ہو ہمارا ضمیر مرا نہیں مرا نہیں ہے یہ مرتا نہیں ہے اگر یہ مر جائے تو گواہ کیسے ہو ہجت کیسے بنے آدمی کیا اللہ جب تک میں توبہ کرنے کی سوچتا ہے میرا ضمیر مر چکا اور مردوں کو تو ہی زندہ کرتا ہے مرنے تک یہ تیرے ساتھ رہتا ہے صرف اس کو ڈائریکشن دینی ہے مقصد منزل پرپس ٹارگٹ دینا ہے کہ بھائی میرا مقصد کیا ہے ایک جملہ آپ لکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا الہ اللہ ہے اس سے میرا رشتہ محمد مصطفیٰ نے جوڑا ہے صلی اللہ اللہ کا حکم محمد کے طریقے صلی اللہ دیکھ اللہ کا حکم محمد کا طریقہ یہ ہے آپ کی ڈائریکشن پتا دے فالو می اللہ نے پر پتا ہو فالو ہم پتہ بھی نہیں آخر کا میرے پیچھے آؤ میں تمہیں سیدھے رستے پر ڈال دوں صحیح ڈائریکشن پر ڈال دوں جو تجھے تیری منزل کا لے تو منزل اگر وہ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کا واضح پرنٹ آؤٹ ہمارے پاس موجود ہے جس رستے پر چل کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رضا کے سرٹیفکیٹ لیے ہیں رضی اللہ عنہم و رضوان وہ ہمارے پاس قدم با قدم محفوظ ہے اس رستے پر دھند نہیں ہے منزل تو وہ ہونا منزل کا تاریخ کریں پھر جب آپ دیکھیں گے اس منزل اس منزل تک پہنچنے میں جو درمیان میں مراحل آتے ہیں آپ پر تنگی تکلیف آئے گی تو وہ آپ کا ایمان بڑھا دے گی کس نے قید کر دیا تو آپ کو یاد آئے گا چلیے یہ سنت بھی پوری ہوئی یہ سنت بھی پوری ہوئی تین سال کی قید ملی ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ڈے اینڈ نائٹ اگر گنی جائے تو وہ ساڑھے چار پانچ سال کی بنتی جس طرح ہماری جیلوں کی سزائیں اٹھارہ گھنٹے کی گنی جاتی ہیں حضور نے کاٹی ہے نا سزا اس کا مطلب ہے کہ جنت کے رستے میں قید خانہ ہے نا زا دم ایمانا اللہ نے فرمایا جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یقین بڑھ جاتا کہ ہاں منزل ہوئی آپ ہاں اگر دبئی آپ کی منزل ہے تو راستے میں آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ شہید بھی آتی ہے اور فلاں جگہ بھی آتی ہے اور جبل علی بھی آئے گا اور راستے میں فلاں جگہ بھی ہے تو جو جو آپ اس کے پاس سے گزریں گے آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گی صحیح منزل پر یہ جگہ بھی آئیے ہے وہ کہتا ہے کہ آگے فلاں جگہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے کڈڈے ہیں پانی بھی ہے ریت بھی ہے گاڑی پھنسنے کا بھی اندیشہ لاگا بوجھ ہلکا لے کے جانا تو وہ جب اس ٹوٹی سڑک جب تک نہیں آئے گی اس کے دل میں وسوسے رہیں گے خود ختنی رہے گی یار وہ ٹوٹی سڑک نہیں آئی جو کسی نے کہا تھا کہ رستے میں آتی ہے ٹوٹی سڑک میں آئے گا گاڑی کا پہنا خراب ہوگا اس کا ایمان بڑھے گا آگے بھائی. اس کا مطلب ہے صحیح مناسکوں کا وہ گاڑی کا دیکھتے تھے کہ دیکھا پیڑا ہو ہوگا گاڑی بچاؤ مومن خوش ہوتے تھے منزل دست اضاخابت مصیبت لے رہا جو نا ہم تو اپنے ڈب کے پاس واپس جا رہے ہیں یہ ساری سستے کی مشاکے اور جب مومنوں پر مصیبت آتی و لمبا کالوزا ما بسا ایمان ورسول وہ احزاب دس ہزار کا لشکر اس آبادی پر آ کر پڑا ہے جو مردوں عورتوں بچوں بو سمیت ملا کے ڈھائی ہزار نہیں بنتی دس ہزار جب آئے گنا کیا کہتے ہم سے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا بے حقول منافن اس مُنَافِ دن کہتے ہیں و ادن اللہ و رسول اللہ غرور ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا تھا. دنیا فتح ہو جائے گی تمہارے پاؤں تلے آ جائے گی فلاں ہو جائے, جائے گی اور کہتے تھے یافر نام و کام آ رہا کم فرض تمہارے لیے اب کوئی اور گنجائش باقی نہیں کوئی نہیں فرض ہوں چلو دوبارہ کافر ہو جاؤ ولم المنون الحزاب مومنو نے سب دیکھی وہ فوجی آلو آزاد آباد اللہ رسول جنت کے رستے کی نشانی مل گئی پہلے ہی ہمیں بتایا تھا اللہ نے جنت کے رستے کی یہ نشانی بتائی تھی تم تمہیں آزمایا جائے گا لب لو تمہاری جانے بھی لگیں گی تمہارا مال بھی لگے گا خوف خوف خوف دہشت کی کیفیت آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ نشانی بھی جنت کے رستے پیٹ پر پتھر باندھ کر مستفا صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوہ حزاب جنگ خندق میں سورہ نسا پڑھا رہے ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور وہ کہہ بھوک شامل ہے نا جنت کے رستے میں یہ بھوک نہیں جو قرضوں کے وز میں لگی ہوئی اللہ کی راہ کی بھوک آج ساری دنیا کے قرضے دینے کے نہ دینے کا اعلان کر سود کو آرام کرار دے اگر وہ بلاکیٹ کرتے ہیں ان کا اس کے نتیجے میں بھوک آتی ہے تو وہ بھوک ہمیں ست بسم اللہ اس کے بعد کچھ ملے گا تو صحیح نا اور اس بھوک کے بل تو ملتا بھی کچھ نہیں بھوکے مل رہے پینتیس روپے کلو آتا کھایا لوگ یہ بھوک کون سی ہے دوارا بل من کر متان اللہ مثال بیان کرتا ہے ایسے ملک ایسی بستی کی امن میں تھی مطمئن تھی یا تی ہار رض کو ہر کھلا آتا تھا اس کا رزق امن امڑ کر آتا تھا من کل مکان ہر طرف سے پکا تھا اس نے نا قدری کی نہ شکریہ کی راستہ اللہ کی نعمتوں کی اس نے نا قدری کی رزق کھا کے اس نے بھی گلوکار اداکار بنانے شروع کر دیے کیا کہتے ہیں اللہ کا فضل ہوا جی میری فلم ہٹ ہو گئی جی. بڑی رحمت اللہ کی نصرت فتح بھی وہی کہتا ہے اور بھی جو بھی کنجر ہیں سارے ان سے پوچھ لے روجان بھی یہی کہے گی بھائی اگر یہ رحمت اللہ کی تو ابو بکر پر تو بالکل نہیں ہوئی تھے. عمر فاروق پر تو بالکل نہ ہوئی بلال پر بھی ساری رحمتے تمہارے لیے رہنمتے تیری اگیار کے کا پر دیکھیں نا یہ مقصد جو اللہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے کہتے جی اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہوا بس یہ اللہ کا کرم تھا جی میں تو بس اور پنچ ان پا کر تھا اور فلاں کے فلاں کے سب کے, کے, کے یہ بھوک کون سی ہے جو ہم برداشت کر رہے ہیں فقا پر اب انضابہ اللہ لباس الجو بلخو اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بھوک اور ڈر کا لباس پہنا لباس اس چیز کو کہتے ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہے نا اس سے مراجے کہ ہر وقت بھوک اور ڈر ان کی جان نہیں چھوڑے گی رات کو سوتا ہے تو روتی سوتے سوتا ہے نماز پڑھنے صبح جاتا ہے تو خوشی و خضو سے پہلی ساح میں کھڑی ہونے کی کوشش اب کرتا ہے پہلے مولوی دھکے دے کے پہلی سال میں کھڑا کرے نہیں کھڑے ہوتے اب ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ پہلی حساب میں جاؤں گولیاں پسلے والوں کو لگے یہ اینٹی ٹیررسٹ ڈل جو ہے یہ مسائل کا حل نہیں ہے اللہ نے پکڑا ہے اس کو راضی کرو اللہ <تصال> <تصال> کم آزاب امفاؤ کم شیان ان سے کہو اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے او یل یا تمہارے, تمہارے تمہیں گروہوں میں بانٹ دے وایو جی کا باغ اور کمبا اور تمہیں ایک دوسرے کی مار کا مزہ چکھائے ساری نشانیاں بتاتی ہیں کہ ہم اللہ کی پکڑ میں وہ یہ بند کرے تو بند ہوگا اسے راضی کرنے کی کوشش تم نہیں کرتے ہر قانون اس کے خلاف بنا رہے ہو اس کے خلاف جنگ چھیڑی ہوئی ہے تم نے تم سمجھتے ہو ملیں لگا لو گے اور فلاح ہو جائے گا اور موٹر وے بن جائے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے کون آت اور سموتھ کو جا کر دیکھو ان کی عمارتیں جا کر دیکھو صنعتی ترقی اگر مسائل کا حل ہوتی تو مشرقی پاکستان الگ نہ ہوتا سب سے زیادہ ملیں تم نے وہاں لگائی تھی کارخانے تم نے وہاں لگائی یہ بھوک وہ بھوک ہے وہ بھوک نہیں جو اللہ کی راہ میں آتی ہے لنا بلونا کمبیشہ منا خوف <بَالجُو> یہ خوف بھی وہ خوف نہیں اور یہ بھوک بھی وہ بھوک نہیں دونوں میں فرق ہے یہ سو جوتا بھی ہے سو گنڈا بھی ہے برداشت بھی کر رہے ہو ملے گا بھی کچھ نہیں اور ظالم اگر تم اللہ کے یہ کہہ دو کہ ہم ساری دنیا سے جنگ کر سکتے رب سے نہیں کر سکتے پیس اگریمنٹ ان کے ساتھ کرو پیس اکارڈ اس کے ساتھ کرو نو مار تک اس کے ساتھ کرو ساری دنیا تمہارا کچھ نہیں بگار تم کہہ دو ہم دنیا سے تو لڑ سکتے رب سے نہیں لڑ سکتے سود حرام ہے اور موٹی ہاتھ ہے نیوز کی دی کومانڈمنٹ آف گاڈ ہیز بین ایکسپٹ پچاس سال کے بعد گولڈن جوبلی پر اللہ کا حکم مان لیا گیا ہے پتا چلے نا دنیا کو لیکن کوئی حال حچر نہیں ہے تو صحابہ کا ایمان بڑھ جاتا تھا جب بھوک آتی تھی اللہ نے پہلے کہا تھا نا خوف اور بھوک یہ پتھر بندے ہوئے ڈر ہے ہمیں ادھر سے یہودینہ حملہ کر دیا گھروں پر ادھر سے دس ہزار کا لشکر باہر کھڑا ہے و معاد سادہ رسول سچ کہا تھا اللہ نے اس کو یہ جنت کی منزل کے رستے کی یہ نشانی ہے و مزاد ہوں اللہ ایمان و, تسلیم و اور ان کا ایمان اور تسلیم اس بڑھتی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ضمیر کے پاس ہمیں روکنے کے لیے کوئی کمانڈمنٹ نہیں کوئی آرڈر نہیں ہے کہ جب میں یہاں سے یہاں جاؤں تو مجھے روکنا انہوں نے بینک والوں نے آٹو کیس جو کمپیوٹر ہے اس کو اس مشین کو انہوں نے ہدایت دی کہ چوبیس گھنٹے کے اندر تین ہزار سے زیادہ کسی کو نہیں دینا ایک کمانڈمنٹ ہے نا اس کے پاس جب آپ اس کو ایکسیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کہے کہ جی ویری ساری آپ نہیں ملے گا اپنے ضمیر کو کوئی کمانڈمنٹ دو اس کے بعد ادھر ادھر ہوگا تو وہ تمہیں ٹوکے گا دیا ہی کچھ نہیں ہے بالکل اس کی سکرین ساتھ بس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے مسلمان تھے اسی نسبت سے تمہارا جنازہ پڑھا دیا جائے گا ڈیٹ سال پنیہ کیا تمہارے ایک کفن ہے اسی کو دیکھ دیکھ کے روئے گا اس نے کہا کیا طویل سفر نے اس کفن کے لیے قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا ہے ساڑھے تین روپے گز کپڑا لے کر آئے سات سال گزارے ہیں بیس سال یو ہی میں دھکے کھائے لیبیا میں چار سال لگائے پتہ نہیں کہاں کا لگا کے لے کے کیا ساڑھے تین روپے گز لگا اگر یہی لے کر گئے تو قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ یہ کپڑا کیا ہے؟ منزل مقصد لا اقسم سے موبے ولا اقسم سے موبائن لواما یہ قیاما اور لواما کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اس لیے جڑ کر آئے الحمد الحمدللہ رب العالمین